ہنفی مسلک والے حضرات جو ہیں وہ حج اور عمرے پر جاتے ہیں تو اثر کی نماز جلدی ادا کرتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے ہمارے مذہب حنفی میں اصل سائے کو چھوڑ کر جب اس کا شے کا سایہ ڈبل ہو جائے اس کے بعد ہماری یہاں عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا امام شافی کی یہاں ایک مثل ہے اگر کوئی ایسے مذہب کا آدمی جو ہمارے زہر کے وقت میں اثر پڑ رہا ہو تو ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی اگر کوئی شافی امام ہے تو وہ ہمارے مذہب کی رعایت کرے گا کیا مطلب رعایت کا یعنی اگر کہیں حنفی حضرات کو شافی حضرات تو امام شافی کا متعلق جو ہے وہ اثر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائے جس میں ہنفیوں کا وط ہوتا ہو اس میں کیا ہوگا ان کی بھی ہو جائے گی اور ہماری بھی ہو جائے اگر وہ مذہب شافی رکھتا ہو اگر آپ حنفی ہیں تو آپ کی نماز جب تک کہ وقت نہیں ہو اس لیے کہ وقت شرط ہے نماز میں وقت کا پایا جانا شرط ہے جب شرط ہی نہیں پائی گئی تو نماز کیسے ہوگی مثلا استقبال قبلہ نماز کی شرط ہے ادھر قبلہ ہے جان کر آپ ادھر نماز کر کے موہ کر کے نماز پڑھنے کیسے ہوگی نماز آپ کی نہیں ہوگی شرطیں پائی گئی جو جو نماز کی شرطیں ہیں چھ ان شرط میں ایک شرط وقت کا پایا جانا ہے اگر وقت نہیں ہے تو ہم اپنی نماز نہیں پڑھیں گے بعد میں نماز پڑھیں گے جب وقت ہو جائے